خمسہ پاتینا کے ذریعے علم اندر جو ہوا سے نا فکر حدث وجدان وہ تو مفکر آگے سوچتا ہے سوچ کے ذریعے یہ اندر ہے نا اندر وہ پانچ سینسر اندر سینسر فائیو سینسر اندر ہے ان کو ہا خمسہ خمتا بولتے ہیں یعنی سوچنے کی صلاحیت غور کرنے کی صلاحیت وجدان کی صلاحیت تو اندرونی جو صلاحیتیں ہیں ان کے ذریعے اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے تو یہ علم غیر نہیں تو اس لیے کہ اگر علم غیب اسے اندر ملتا تو وہ دماغ سوزی کیوں کرتا دماغ سوزی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز اندر نہیں ہے بلکہ باہر سے اس کو لا رہا ہے سوچ و فکر کے ذریعے اور علم غیب جو ہوتا ہے وہ ساتھی ہوتا ہے اندر ہوتا ہے باہر سے اس کو نہیں لایا جاتا تو اگر کوئی آدمی گور و فکر کر کے کوئی چیز بتاتا ہے غور و فکر کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ ہوا سے خمتا باتینا اندرونی جو ہوا ہے یہ بھی ضمی ہی ہے اور پھر چوتھا ذریعہ علم ہے یہ ہوا سے خمتا ظاہر چھو کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرنا دیکھ کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرنا سن کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرنا یہ ساری چیزیں بھی غائب نہیں ہیں ہے اس لیے کہ آپ نے آنکھوں سے حافظ کیا ہے کانوں سے ام حافظ کیا ہے چھو کر کے عمافی کیا ہے اور یہ ساری کی ساری قبا اللہ کی طرف سے بھی ہو یہ ساری کی ساری ذاتق اللہ کی طرف سے بھی ہو یہ آپ کی ذاتی نہیں ہے لہٰذا آپ کو غیر کا علم ان کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا یہ چار علم کے ذرائع اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ چاروں کے چاروں ذرائع ہے مشتبے ہیں اب آئیے اس آیت کی تفسیر تفصیل اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا عالم الغیب سب سے پہلے یہ ثابت کیا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک کو تالک ہوا ہے عالم الغب کیوں کہا گیا عالم الخید کیوں نہیں کہا گیا فیل نہیں لایا گیا سفر لائی گئی ہے اگر فیل لایا جاتا تو اللہ تبارک کو تالک علم غیب کو دوامی ثابت نہیں کیا جا سکتا عالم یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو غیب کا علم ہے وہ ازلی ہے ہمیشہ سے ہے ابدی ہے ہمیشہ سے رہے گا دامی ہے استمراری ہے تو صفت لا کر کے بتایا گیا صفت آپ اس تعلیٰ تو تعالیٰ رہے گا گورا تو گورا ہی رہے گا صفت ہے اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے عالمرغ اس سے جدا نہیں ہوگی یعنی صفت لا کر کے یہ بتایا گیا کہ اللہ کا علم ازلی ہے اصل میں بھی اس صفت سے متفق تھا سفر. یعنی ابدھ میں بھی یہ علم غیر سے متفق رہے گا یعنی اس کا جو علم غیب ہے وہ ازعی ہے اس کا جو علم غید ہے وہ تمام ہے اس کا جو علم غیب ہے وہ ہے اس کا جمی ہے, ہے. ہے, ہے اب اس کے مقابلے میں سب کا جو علم ہے وہ آرزی ہے ہنگامی ہے اور جو علم آرزی اور ہنگامی ہو اور جس کے پاس عارضی علم اور ہنگامی علم ہو, وہ عالم الغر کیسے ہو سکتا ہے جہاں لفظ عالم الغیب یا عالم الغیب کی تارکین نے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیر کا علم نہیں ہے اس لیے کہ علم اس کی صفت ذاتی ہے بقیہ جن لوگوں کو کوئی علم ہوتا ہے وہ سب کچھ ہنگامی اور عارضی ہے پہلے نہیں تھا بعد میں ملا جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو وہ چیز نہیں جانتے تھے اس کا مطلب یہ کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو نالج لے کر نہیں آیا علم لے کر کے نہیں آتا جب علم لے کر نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے علم بعد میں ملا پہلے سے وہ عالم نہیں تھا اللہ ہمیشہ سے علم کے ساتھ متفق ہے آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو علم لے کر نہیں آتا اس کا مطلب اس کا ہے، ہنگامی وقتی ہے،, ہے اس کی ابتدائی جہل ہے اور یہ کہا بھی جہل ہے وقت اس کو علم, نہیں ہوتا اور نہیں علم کے بعد پھر وہ جو ہو جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے تو اس کی ابتدا بھی جہل ہے اور اس کی انتہا بھی جہل ہے بیچ بیچ میں تھوڑا سا علم مل جاتا ہے تو ایسا علم رکھنے والا بھلا عالم الگ کیسے سکتا ہے تو عالم الگر لا کر کے یہ بات بتائیے اچھا دوسروں کو جو علم ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اسے لایو لا گھیروں سے فلاو گھیرو وہ نہیں ظاہر کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ علم غیب جس کی ذاتی وہ وہی ظاہر کرے گا یعنی جو خود غیب کا علم رکھتا ہو وہی غیب کی اطلاع دے سکتا ہے اور غیب کا اظہار کر سکتا ہے جس کے پاس غیر پیش ہو ہی نہ وہ غیب کا اظہار کیسے کرے گا کرنے کے لیے غیب پیس چلا دینے کے لیے عالم الب ہونا ضروری ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کو ظاہر کرتا ہے لہذا وہی عالم الغیب ہے یہ دوسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اس لیے کہ غیر کون کر سکتا ہے جو آلے الغیب ہے دوسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ چونکہ اللہ ہی غیر کرتا ہے لہٰذا ہے دوسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ اللہ ہی عالم الغ اچھا کوئی آدمی یہ پیش کر سکتا ہے کہ چلو انبیاء کرام کو تو جو کچھ علم ملا جیسے قرآن کی شکل میں تو اتنا علم تو غیب کا علم ہو گیا نا لہدا عالم غیر کہا جا سکتا ہے بے شک گی ارے بھائی نبی کو عالم غیر کہا جا سکتا ہے کیوں اللہ تعالی نے بہت ساری باتیں بتائیں نا آپ کو قرآن پورا علم ہے عادی علم ہے یہ ساری باتیں اللہ تبارک بتا نبی کو بتا دی نبی کوئی ساری باتیں معلوم ہوگی تو اتنی باتوں میں تو غیر ہے نا نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے فلا کہہ کر کے یہ شبہ دور کیا کہ ہم نے نبی کے اوپر اپنے علم کا اظہار کیا ہے دیا نہیں ہے دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چشمہ عطا کر رہا ہوں دے رہا ہوں اب یہ میرے پاس نہیں ہے اور اظہار ابھی علم آپ کے اوپر ظاہر کر دیا تو کیا میرے پاس وہ علم ختم ہو گیا نہیں وہ علم میرے پاس بھی ہے میرے پاس رہتے ہوئے آپ کے اوپر منتشر ہو کر دیا میں تو دے دینا یہ دوسری بات ہے اور ظاہر کر دینا یہ دوسری بات ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میں غیب ظاہر کرتا ہوں میں غیب کی قلت دیتا ہوں غیر دیتا نہیں ہوں ایسا غلط کہیں بھی غیب سے بات نہیں ہے میں نہ حدیث میں کوئی دکھا دے میں نے بائب دیا ہے مطلب خالی ہو گیا اللہ فرما رہا ہے نہیں میں نے گیب دیا نہیں ہے میں نے گیب ظاہر کر دیا ہے اور ظاہر کرنے والے کے پاس سے علم جدا نہیں ہوتا जुदा میں نے ابھی آپ کے اوپر علم ظاہر کیا تو میرا علم کیا مجھ سے جدا ہو گیا نہیں آپ کو معلوم ہو گیا لیکن میرے پاس قلم ہے اس کی مثالی طریقے سے ہے جیسے سورج سورج کی زمین پر آتی ہے لیکن کیا سورج کی کرنیں سورج کے ساتھ نہیں ہیں سورج ان کرنوں سے خالی ہو گیا سورج کی کرنیں وہ سورج ان کرنوں کے ساتھ منسلک ہے لگا ہوا ہے سورج کی کرنیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں سورج سے وہ کرنیں جدا نہیں ہوئی ہیں ایسے ہی علم ایک روشنی ہے وہ پھیل جاتی ہے لیکن اب اپنے مبا سے اپنے ممبا سے اپنے مسجد سے الگ نہیں ہوتی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو ظاہر کر دیا اس کا علم ذاتی ہے وہ ذاتی علم سے جدا نہیں ہوا دینے کے اندر تو چیز جدا ہو جاتی ہے رارا نبی کو جتنا کچھ علم دیا گیا وہ سب اظہار ہے اطلاع ہے کہ جتنا دے دیا گیا کم سے کم اتنے میں تو والم الغائب ہے اور یہاں وہ شبہ بھی زائل ہو گیا کہ نبی کو جتنا علم دیا گیا وہ سب آپ کو مل گیا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم دیا نہیں ہے آپ کو ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ نبی کو اتنا علم دے دیا گیا قرآن کا محیط کا اللہ کے برابر ہو گئے نا جتنا علم نبی کو ہے اللہ نے جتنا علم نبی کو دے دیا اب جتنا علم نبی کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے اتنے علم میں نبی برابر ہو گئے کہ نہیں اللہ اللہ, اللہ. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو نبی کو عالم و غیر کہتے ہیں اور نبی کو عالم وغیرہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس بات کو اگر سامنے لایا جائے تو یہ مسئلہ علم غیب توحید کا مسئلہ بن جاتا ہے توحین کا مسئلہ ہے کبھی میں نے کہا کہ مسئلہ علم غیب یہ توحید علوم کے لیے رکن ہے کوئی شبھا کر سکتا ہے کہ اتنا علم یہاں تو کم سے کم نبی اتنے علم میں ہو گیا اللہ پرواد ایسا نہیں ہوا یہ علم اٹھ کر ادھر گیا ہی نہیں ہے یہ علم یہی ہے تو برابر کیسے ہوا برابر کیسے ہوا یہ علم اٹھ کر گیا ہی نہیں برابری کا سوری بڑے ہوتا وہ تو صرف اظہار کیا گیا ہے اس لیے ربھی گئی ساری اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی آدمی سوچ بچار کر کے کوئی بات بولتا ہے غور کر کے کوئی بات بولتا ہے تو اس کو بھی غیر قائم کہنا چاہیے غیر اللہ غیر کی اضافت زمیر ہی کی طرف کی گئی یعنی جب کہا جاتا ہے قلم میرا قلم کہا جاتا ہے, قلم اس قلم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلم اسی کا ہے اللہ تعالیٰ نے غیب کو بھی کہا غیر ہی اس کا غیر یعنی غیب اس کی ذاتی ہے جیسے کسی نے کہا یہ میرا قلم تو دوسرے کا قلم نہیں ہو سکتا ایسے اللہ نے کہا غیر ہی اس کا میرا غیر غیب کی ہی کی طرف سے اللہ تبارک کو تالم ہے غیر کو اپنی ذاتی صفت قرار دیا ہے یہ میرا کل اس کا کلم غیر غیر حالان غیر یہاں غیب ہی لا کر کے اللہ تبارک فرمائی ہے غیب اس کا ذاتی ہے دوسروں کو جو کچھ ملا ہے وہ اظہار کے طور پر ملا ہے اچھا ضیب کا اظہار کس کے اوپر کیا اس نے سب کے اوپر کر دیتا ہے کس کے اوپر کرتا ہے رسول کے اوپر کرتا ہے غور کرنے کا مقام جس رسول سے راضی ہو یعنی اظہار غیر کا محل کون ہے جہاں اللہ غیر ظاہر کرتا ہے جس کو غیر کی اتنا دیتا ہے وہ کون ہے رسول ہے عجیب بات تو یہ نہ لا کر کے صفت کا ذکر ہے رسول صفت ہے ذات نہیں ہے داتے رسالت تو نہیں لایا گیا بلکہ داتے رسالت نہیں ہے محمد کے اوپر نہیں اتارا ایسا نہیں ہے رسول کے اوپر اتارا ہے یعنی یہ اظہار ہے کا محل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسالت کے اوپر اظہار غیر اللہ تبار نے کیا ہے تو وسط رسالت کا جو تقاضا ہوگا اتنا علم دے دینا چاہیے لہذا رسول کی جو ففت ہے رسالت اس کا تقاضا کیا ہے اتنا علم دے دیا جائے جس سے انسان کو اتنی ہدایت مل جائے کہ جنت کو چلا جائے یہ رسول کا لفظ بتا رہا ہے رسالت جتنا رسول کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ آپ کو علم غیر کلّی نہیں دیا گیا آپ کو غیر علم غیر کلّی کا اظہار آپ کے اوپر نہیں کیا گیا وسف رسالت کے اوپر اظہار غیر ہے اور وسف رسالت کا تقاضا کیا ہے کہ جتنا رسالت چاہتی ہے کہ بھائی اتنا بتا دیا جائے انسانوں کو ہدایت کی اتنی باتیں جس کے ذریعے وہ جنت میں پہنچ جائے تو ابارت کا پکاوا خود بتا رہا ہے کہ تھوڑی ہی چیزوں کا اظہار کیا گیا اس لیے کہ وہاں تھوڑی ہی چیزوں کی ضرورت تھی جیسے اس بات کو ایک حدیث سے بھی واضح کر سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے اوپر بھیڑ کمی ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جس کے اوپر لوگوں کی بھیڑ جمی ہوئی ہے تو بولے رسی علامہ ارے بہت اللہ آدمی ہے بہت علامہ آدمی ہے بولے یہ کیا بتاتا ہے بولے اپنے تجربے کی باتیں بتاتا ہے میرے یہ تجربات ہیں میرے یہ تجربات ہیں یہ علم ہے وہ علم ہے تو آپ نے جملہ ارشاد اشار کیا علم اللہ جہر اللہ نبل علم آئے تم محکمہ وہ سن سن تو علم کیا علم بیان کر رہا ہے یہ تجربہ وہ تجربہ ارے اس کے پاس ایسا علم ہے جو نفا بخش بھی نہیں ہے اور ایسی جہالت اس کے پاس جو ذرا وسا نہیں ہے علم تو اس کو بولتے ہیں تین چیزیں علم ہے ایک تو آئے تم محکمہ قرآن دوسرے سنت قائمہ سنت پران اور سنت وہ فریضت عادلہ اور اثر کرنے والے فریض ہے یہ تین چیزیں علم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما مایتون کا علم نہیں تھا یہ تین چیزیں علم ہیں یہی تین چیزیں آپ کو دی گئی تھی کیا آیت الحکمہ سنت القائمہ فریضت العادلہ اس کے علاوہ کیا یہ کوئی تسلیم کر سکتا ہے اگر میں سوال کروں کیا نبی کریم صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم کو فزکس کے سارے اثرات معلوم تھے کیا نبی کریم صلی اللہ وسلم کیمسٹری کے ماہر تھے کیا رسول اللہ علم رمن کے کیا رسول اللہ علم جفر کے اثرات کیا رسول اللہ تعالیٰ سے واپس کیا رسول اللہ علم حیرت سے کیا رسول اللہ کیا رسول تھے کیا رسول وسلم تھے کیا رسول اللہ کے تمام علوم کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو ہر آدمی بولے گا ایسا نہیں اس لیے کہ قرآن حکیم نے خود نفی کرتی ہے بہت ساری آیتوں کی خلاف ورزی کرنا ہے تو یہ تین چیزیں ہدایت کے متعلق جو تقاض تھا یہ تین ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے بہت گہرا سوال ہے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا ہے اتنا ہی اللہ ہی کے پاس تھا سوشیم. کوئی بدخل کا مسل یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنی چیزیں اللہ نے نبی کو دی بس اللہ کو اتنا ہی علم تھا اور اللہ اور اس کے رسول دونوں علم میں برابر ہو گئے کوئی خاری شخص یہ بات کہہ سکتا ہے برابر کیا بول سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جتنا علم دیا گیا اللہ کے پاس میں اتنا ہی علم تھا جتنا علم کے پاس تھا اس نے اپنے رسول کو اتنا علم دے دیا اب دونوں علم میں برابر ہو یہ سوال کوئی بتا کر سکتا ہے سوال سمجھتا ہے کہ جتنا علم اللہ کو تھا اتنا ہی رسول کو دے دیا اب دونوں علم میں برابر ہو گئے اللہ کو اس سے زیادہ علم ہی رہی جتنا اس نے اپنے رسول کو سکھا دیا اللہ جواب دیا ایسا وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس کے پاس اپنے نام کی کوئی چیز نہ ہو بیما لگئی کل شعیل یہاں بیما لدئی اپوزٹ کل شعیل ہے اللہ اکبر یعنی بیما لدئی جو انسانوں کے پاس علم ہے وہ نہیں, اتنا ہے کل شہین اور اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے یہ بیما لطیم کل شہین کے اپوزٹ ہے اس کا مطلب انسان کے پاس جدو علم ہے وہ بھی اللہ کی طرف جاتا کرنا ہے اور اللہ کے پاس کل شہ ہے لہٰذا کچھ اعتراض کا جواب ہو گیا کچھ شبہ کا جواب ہو گیا جو ایک بد قل کر سکتا تھا کہ اللہ کو جتنا علم تھا اتنا دے دیا لیکن یہاں بیما الطیم کل شہین کے مقابلے میں میرا خیال یہ ہے کہ علم غیر کے موضوع پر جو بنیادی باتیں تھیں علمی باتیں کہ ان علمی باتوں کی روشنی میں ان بنیادی اور बातों باتوں کی روشنی میں اگر کوئی آدمی خالص ذہن ہو کر کے خالص قرآن و سنت کی روشنی میں اگر یہ سمجھنا چاہے گا تو اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ علم غیب میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے اور علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توقع پتہ, پتہ فرمائے واقرانہ الحمد للہ